بالکست ہے شہدا للہ اگلی صورت ہے سورہ معدہ اس کی آیت نمبر آٹھ ہے یا یو الدین آمن قوامین للہ ہے شہدا الفاظ بالکل وہی ہے ترتیب بدل دی لیکن ترتیب کے بدلنے سے بڑی حکمت ہے بڑے معنی ہے اس کے اندر تدبر کرے انسان غور و فکر کرے ترتیب کیوں بدل دی اور دونوں مقامات سے در حقیقت مضمون کی تکمیل ہوتی ہے اور تیسرا مضمون یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اب یہ سمجھیے کہ آج کے ہمارے اس پورے درس کے بارے میں بحثیتیں مجموعی مضمون ایک ہی ہے پورا کا پورا مضمون ایک ہی ہے لیکن ترتیب بھی کچھ جدا اصطلاحات بھی جدا اس سے یہ کہ ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے جب تقابلی مطالعہ ہم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے کہ یہاں یہی مضمون آیا تھا ان الفاظ میں یہاں یہ مضمون آیا ان الفاظ میں جب تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بڑی گہری رہنمائی اور بڑی بصیرت باطنی جو ہے وہ حاصل ہوتی اب جو آخری مضمون ہے تمہیدی وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ پھر جب ہم سلسلہ واقع شروع کریں تو پھر اس پہ تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہ ہو اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے فلاح چنانچے جو بنیادی طور پر ہے قد افلح المومنون پہلا لفظ یہ ہے فلاح حاصل کر لی اہل ایمان نے لیکن اس فلاح کا مفہوم کیا ہے اور یہ جو میں نے ارض کیا تھا کہ تعمیر سیرت کا پروگرام ہے اور اس کی اساسات ہیں جو ان دونوں مقامات پر دی گئی اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھ لیں مختلف ہم اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں تعمیر سیرت کی اساسات تعمیر شخصیت کی بنیادیں ایک اور لفظ علامہ اقبال کا ہے تعمیر خودی خودی کو مضبوط کرنا تعمیر ذات اپنی ذاتی شخصیت کا استحکام اس میں قرآن مجید کی اصطلاح کون سی ہے فلاح اس لفظ فلاح کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں ناکامی کے لیے بھی اگرچہ بہت سے الفاظ آئیں گے لیکن سب سے جامع لفظ خسران خسران الموبین چنانچہ سورت العصر میں وہی لفظ آیا بل ان السان الفی خس زمانہ گواہ ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں یہ خسران جو ہے منفی استلاح ناکامی نامرادی کے لیے اہم ترین استلاح خسران کامیابی کے لیے کہیں لفظ آتا ہے فوج الائے کا ہوم يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ کہیں لفظ آتا راشدون وہ راشدون رست فوج لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اس کی جامع ترین اصطلاح فلاح ہے الاحمل مفل حرون لال تفلح فلاح اس فلاح کے پر اب غور کیجئے کہ فلاح کے لغوی معنی کیا ہے ایک بات بڑی دلچسپی کی ہے اور یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اصطلاح بتائی ہے فک الگا عربی زبان کی اپنی ایک ہے فلاسفی آف لینگویج اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں ننانوے فیصد الفاظ عربی زبان کے وہ ہیں کہ جن کا ایک تھری لیٹرڈ روٹ ہے سے حرفی مادہ ہوتا ہے علم عین لام ایم اب اسی سے عالم معلوم متعلم علامہ معلم بناتے چلے جائیے بے شمار الفاظ بن جائے تعلمون عالم و یالمون الفاظ بنتے چلے جائیں مادہ کیا ہے عین لام میم عین میم لام عمل اب اس سے بناتے جائیے عامل عاملون اب اس کے ساتھ بنا لیے تو اسی طریقے سے جن الفاظ کے حروف اصلی میں مشابہت ہوتی ہے ان کے بنیادی مفہوم میں بھی مشابہت ہوتی ہے چنانچہ یہ فے کے لفظ حفظ سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں ان میں بہت سے الفاظ آج میں نے سرسری طور پر نوٹ کیے تو میں اس کی گنتی ابھی کر دوں گا اس میں ایک خاص مضمون ہوتا ہے پھاڑنا کاٹنا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا جدا جدا کر دینا فرق فرق کیا ہے تفرقہ کیا ہے جدا جدا ہو جانا علیحدہ ہو جانا فرق دو چیزوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر دینا فصل فصل کیا ہے علیحدہ علیحدہ اسی طریقے سے فلک اولاؤز و بے ربل فلک پھٹنا فالک ال صبح کا پھاڑنے والا رات کی تاریخی کا پردہ اللہ تعالیٰ چاک فرماتے ہیں اور سپیدہ شہر کو سامنے لے آتے ہیں یہ فلک اور فالق الحب دانوں کو اور گٹھلوں کو پھاڑنے والا وہی عام کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتیاں نکلتی ہیں فلک کے معنی پھاڑنا فتق فتک آسمان اور زمین کا نتا رت کنف فتک نہ کوئی چیز بند ہے اس کو پھاڑ دینا اسی طرح فتر تے کے ساتھ بھی ہل ترام فطور ذرا دیکھو آسمانوں کی طرف کہیں تمہیں رکھنا نظر آتا ہے کہیں کو خلا ہے کوئی رکھنا ہے اسی طرح فطر افطار روزہ افطار ہو گیا توڑ دیا اس نے روزہ ختم ہو گیا اسی طرح فق فا کاف کا فق رقابت ان گردن بندی ہوئی تھی جدا کر دی آزاد کر دی فق و رقابت انفقاک علیحدہ ہو جانا نم یقن الزی کفروا من اہل الکتاب بل منفقین نہ منفکی نہ اس لیے ہم کہتے ہیں جزوے لا انفق یہ تو اس شے کا ایسا جز ہے کہ جس کو اس سے علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا اسی طرح فج من نے فج ن فج کہتے ہیں وادی کو گہری وادی ادھر بھی اونچا پہاڑ کھڑا ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے دونوں پہاڑوں کو جدا کرنے والا خلا جو ہے وہ فج ہے اسی حوالے سے سمجھئے فلاح کا مفہوم کیا ہے فلاح کے معنی پھاڑنا اسی سے ایک بڑی کہاوت ہے عربی زبان کی اردو میں بھی کہاوت ہی کے طور پر ہے لوہا لوہے سے کٹتا ہے لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے ان حدیدہ بالحدید حدید لوہے کو پھاڑنے کے لیے لوہا چاہیے کچھ چینی جو ہے وہ لوہے کی ہوگی جس سے کہ وہ آپ سریے کو توڑیں گے لکڑی کی کسی چیز سے تو آپ سریے کو نہیں کاٹ سکتے ان حدیدہ بالحدید حدید لوہا لوہے ہی سے کٹ سکتا ہے اسی سے نوٹ کیجئے فلاح کا لفظ ہے فلاح فلاح کہتے ہیں کسان کو کسان اپنے ہل کی نوک سے زمین کو پھاڑتا ہے اس لیے فلاح ہے فلاحین کی تحریک جیسی ہمارے ہاں کسان تحریک کسان موومنٹ مزارعین کی تحریک مصر میں وہ تحریک ہے فلاحین کی کسانوں کی زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرنے والے لوگ وہ فلح عربی شاعری میں چونکہ فلاح کا مراد عام طور پر لیا گیا ہے دنیاوی نعمتوں کا حصول کامیابی فلاح جو ہے کامیابی بار آور ہونا نتیجہ خیز ہونا آپ نے بیج زمین کے اندر ڈالا ہے زمین کو پھاڑا ہے بیج کو اس میں ڈالا ہے اب وہ بیج برگو بار لائے گا یہ فلاح ہے تو نتائج اچھے نکل آئیں کوئی اسکیم آپ کی نتیجہ خیز ہو جائے کوئی منصوبہ مفید ثابت ہو منفاط بخش ہو گویا کہ فلاح کا بنیادی مفہوم ہوگا اصطلاحات وہ ہے لغوی مفہوم پھاڑنا افلاح پھاڑ نکالنا فلاح پھاڑنا افلاح کسی شے کو پھاڑ کر کوئی چیز برامد کر لینا لیکن چونکہ فلاح کا اب دو تصورات ہو گے عام انسان کے نزدیک تو فلاح فلاح دنیا بھی ہے آسائشیں حاصل ہو جائیں جائیداد بن جائے کوئی حیثیت و بجاہت نام مشہور ہو جائے یا حکومت اور اقتدار میں کوئی حیثیت حاصل یہ فلاح ہے چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو امام راغب استحانی نے نقل کیا ہے افلح بماشے تفقت ید رکو بے ذوف وقت یوخاب جس طرح چاہو محنت کر لو دنیا کی فلاح حاصل کرنے کے لیے آرام اور آسائشیں حاصل کرنے کے چاہو کر لو لیکن یہ جان لو دو حقیقتیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کمزوری کے باوجود بھی انسان کو دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا وقتیخلاریب کہ بڑا ہوشیار چالاک آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے اس کی ساری اسکیمس بھی دھری رہ جاتی ہیں بڑا پیارا شعر ہے یہ در حقیقت اسی طرح کی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے فاج ملوفی طلب متوقع جو بادل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق معین کیا ہوا ہے تو طلب تو ضرور کرو بھاگ دوڑ کرو محنت کرو لیکن کم کرو بہت زیادہ نہیں اپنے آپ کو ہلکا نہ کر لو اجمال سے کام لو بہرحال یہ تو تمہیں کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو کر فاج ملوف طلب و اللہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو اللہ نے جو دینا ہے دینا ہے بڑا اس میں جو قناعت کا ایک انداز پیدا ہوگا کرو ضرور لیکن بالکل یہ کہ دن رات کے چوبیس گھنٹے اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لہجہ اسی فکر میں لگ رہا ہے گھول رہے اسی میں یہ تم نے اپنے اوپر خامخا کو وہ بوجھ لاد لیا جو اللہ نے تم پر ڈالا نہیں جس کی ذمہ داری اس نے لی ہے اپنے اوپر تمہیں البتہ لازم کر دیا کہ کوشش کرو بس اتنی کوشش کرو جتنی جی کرنی چاہیے خام خا اپنے آپ کو فاج میں لو فلا بے و اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسمعین کیا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دنیاوی جو بھی ایک فلاح ہے اس کے حصول کے لیے تو ہم سب بھاگ دوڑ کر ہی رہے ہیں صبح سے شام شام سے صبح ساری اسی فکر میں اسی کے لیے بھاگ دوڑ میں رات کو سوتے ہیں تو خواب اسی کے آتے ہیں ذرا کہیں سکون ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو منصوبہ بندی اسی کی ہو رہی ہوتی ہے یہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے لیکن قرآن کے نزدیک فلاح ہے فلاح ہے یہ دنیا کی فلاح نہیں یہ اس کا بنیادی فلسفہ ہے جیسے کہ سورہ کبوت میں ہم پڑھیں گے وہ انت دارل آخرت الحی الحیاوان لو یا اصل گھر تو ہے ہی آخرت کا گھر اصل زندگی ہے ہی آخرت کی زندگی کاش کے انہیں معلوم ہوتا انہیں معلوم نہیں وہ اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی زندگی ہے اسی کے لیے ساری سوچ اسی کے لیے بھاگ دور وہ ان دارل آخرت الہی اصل تو زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے لوکانو یا لمول کاش کے انہیں معلوم اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں زال قیوم تغابن وہ ہے تغابن کا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ تو قیامت کا دن ہے یہ سورہ تغابن میں پڑ ہیں جو اس روز جیتا وہ جیتا جو اس روز ہارا وہ ہارا جو اس روز کامیاب قرار پایا وہ کامیاب جو اس روز ناکام قرار پا گیا چاہے وہ دنیا میں فرعون اور نمرود کی حکومتوں کا مالک رہا ہو اور چاہے وہ قارون کے خزانے کا مالک رہا ہو کچھ بھی ہو اس کے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہوں اس کی بڑی عزت و تقریب ہوتی ہو لیکن یہ کہ اگر وہاں کا ناکام ہے تو ناکام ابدال آباد تک کے لیے ناکام ذالک یوم التغاب ہو یہی وجہ ان دونوں مقامات پر وہ تو بعد میں ہم ترجمہ کریں گے تو فلاح کی آخری منزل پھر کیا بیان کی گئی ہے الائے کا حم ال یریسون الفردوسا خالد یہ سارا پروگرام جو ہے تعمیر سیرت اور تعمیر شخصیت کا یہ بیان کرنے کے بعد جو اصل فلاح کیا ہے خد افلاح مومنون لیکن اس کے بعد اس کی تمام خصائص بیان کرنے کے بعد تعمیر سیرت کی جو اصل فاؤنڈیشنز ہیں جو اس کی اثاثات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جو لوگ ان شرائط کو پورا کریں گے الاق ہوم الوار سون الزین الفردوس ہم فیحا خالدون سورہ مارج میں یہ مضمون ختم ہوگا فی جنات مکرمون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کا جنتوں میں اعزاز اور اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے تو معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک اصل فلاح جو ہے وہ در حقیقت فلاح اخربی ہے اب ذرا آئیے اور ذرا گہرائی میں نیچے اتریے فلاح کا اصل مفہوم ہے کیا اور اس کا اس کھود نکالنے سے کیا مطلب ہے یہ لفظ جو ہے کامیابی کے لیے بامراد ہونے کے لیے اخروی فلاح اور کامیابی اور فوز کے لیے یہ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا اس کے لیے اصل میں ضرورت ہے کہ آپ اچھی طرح غور کریں انسان کی شخصیت ایک مرکب شخصیت اس کا ایک وجود مادی ہے یا حیوانی ہے یا ظاہری ہے تینوں الفاظ نوٹ کیجئے مادی موجود یا حیوانی وجود اینیمل بینگ ہے ہمارا جو تمام حیوانات میں جو بھی انسٹنکس ہیں جو محرکات عمل ہیں جو دعیات ہیں وہ ہم میں بھی موجود ہیں چاہے وہ پریزرویشن آف دی سیلف ہے بقائے ذات اور چاہے وہ پریزرویشن آف دی سپیشیز ہے بقائے نسل وہ سب کے سب موجود ہیں تو ہر انسان ایک حیوان بھی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ انسان صرف حیوان نہیں ہے بلکہ انسان کا ایک وجود روحانی وجود ہے اس کی مانوی شخصیت ہے اس کی باطنی شخصیت ہے ان دو شخصیتوں سے انسان مرکب ہے اب ظاہر بات ہے کہ ظاہری وجود یہ ہے اس کا آرام بھی نقد اس کا اس کی تکلیف بھی فوراً محسوس ہونے والی ہے اس کا نفع بھی فوری ہے نقصان بھی فوری ہے تو ساری توجہ انسانوں کی اسی پر مرکوز رہتی ہے وہ مانوی وجود یا روحانی وجود یا باطنی وجود وہ بے توجہی کا شکار رہتا ہے یہ سب سے ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہے. اس کی طرف توجہ ہی نہیں توجہ تو ہوگی تو اس حیوانی وجود کے تقاضوں پر ہوگی بھوک لگ رہی ہے پیٹ میں ہنگر پینس ہو رہے ہیں بڑے سے بڑا آدمی بھی تراش میں نکل کھڑا ہوگا کچھ کھانے کو ملنا چاہیے پیاس لگی ہوئی ہے جام بلب ہو گیا انسان تو چاہے سراب ہی نظر آ رہا ہو چاہے پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا بڑھے گا لیکن بڑھے گا پانی کے لیے اس کے پریزرویشن آف دی سیلف کا تقاضا ہے بقائے ذات کا تقاضا ہے وہ ذات جو کہ ظاہری ذات ہے مادی ذات ہے وہ کہ جو حیوانی وجود ہے اس کا اسی طرح سیکشل ارج ہے جنسی تقاضا ابھرتا ہے سارا یہ انسان کھکیڑ بول لیتا ہے جائز راستے سے بھی نکاح کرتا ہے گھر آباد کرتا ہے گھر گرستی کی ذمہ داریاں برداشت کرتا ہے بچوں کا پالنا پوسنا کس لیے وہی تو انسٹنکٹ ہے ورنہ یہ ہے کہ جو شخص اس معاملے میں بگٹٹ ہو جائے بے لگام ہو جائے وہ پھر جو کچھ کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم وہی اس کا جو نفسانی تقاضا ہے جنسی تقاضا ہے تو ان تقاضوں پر توجہ برکوز رہتی ہے جبکہ انسان کا اصل وجود جو ہے وہ در حقیقت جو اسے ممیز کرتا ہے حیوانات سے جس کی بنا پر یہ اشرف المخلوقات ہے جس کے بنا پر یہ مسجود ملائک بنا وہ تو اس کا روحانی وجود ہے یہ روحانی وجود جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے یہی وجہ ہے کہ یہ جو مضمون یہ مقام سورہ مومنون کا ابتدائی یہ گیارہ آیات پر جو مضمون مشتمل ہے قد افلاح چونکہ یہاں پہلا لفظ یہی ہے فلاح کے موضوع پر اہم ترین مقام پرانے مجید کا یہی ہے ورنہ قد افلاح منتظک قد افلاح منزکہ یہ ملیں گے آپ کو الفاظ یہ آیات ہے درمیان میں آ رہی ہے وہ کہیں پر تذکرہ یہ تو اصل سمجھ یہ عنوان ہی وہ ہے پہلا لفظ وہ قد افلال المومنون یہی وجہ ہے کہ انسانی شخصیت کے ان دو پہلوؤں کو سب سے زیادہ بلکہ واقعہ یہ کہ شاید اس کا تو کوئی جوڑا بھی میرے علم میں نہیں ہے آج تک ہو سکتا ہے اسی پہلو سے پورے پرانے مجید کو شروع سے آخر تک پڑھوں جیسے کبھی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے تین سو مرتبہ کہتے ہیں پورے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھا تھا اجماع کی دلیل حاصل کرنے کے لیے اگر مسلمانوں کا اجماع بھی اصول فقہ کے اندر کوئی حجت کے طور پر ہے کوئی بنیاد کے طور پر ہے تو قرآن سے بھی تو کوئی اصل ملنی چاہیے اس کی تین سو مرتبہ پڑھا تین سو ایک بھی مرتبہ وہ مقام مل گیا نو اللہ ماتول والی جہن والا مقام کہ جو لوگ یک تیر سبیل المومنین جو بھی اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا نو اللہ ماتول و نسطی جہنم بسات مسیرہ معلوم اہل ایمان کا راستہ یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے اس کی ایک شرح ہے جو حضور نے فرمائی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اسی طرح فرمایا کمبے سوادل آگ جس پر کہ امت کے اہل علم کی اکثریت جمع ہو گئی ہو اس کا اختیار کروں بار یہ میں نے ارض کیا مثال کے طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مصنف بھی مجھے مل جائے لیکن آج کی تاریخ تک میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ مضمون میرے علم میں پرانے مجید میں صرف سورہ مومنون ہی میں آیا یہ جو گیارہ آیات ہیں اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل کا ذکر ہے ولکت خلق ن من امن من الت امن تین سم جالنا فی قرار امتی سم مخلق نل نطفت عل قطن فخلق نل قطع مضغتن فخلق نل مضبطام خالق ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے نچوڑ سے سلالہ سلالہ کہتے ہیں اسی چیز کا کشید کر لیا جائے جوہر مٹی کے جوہر سے بنایا پھر ہم نے اس کو ایک مطفے کی شکل دی ہے جو بڑے مضبوط محل قلعے کے اندر اس کو رکھا ہے وہ قلعہ جو ہے رحم مادر کا کیونکہ سورہ قیامہ کے آخر میں بھی یہ مضامین آئے تھے پھر یہ کہ اب ہم رحم مادر میں ہم نے اس کی تخلیق کی ہے مطفے کو القا بنایا اور علاقا کو مزغہ بنایا مزغہ میں پھر ہڈیاں بنائی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان آیات میں کہیں سمہ آ رہا ہے کہاں صرف فا آ رہا ہے جو بڑے بڑے مراحل ہیں ان کو سما سے علیحدہ کیا گیا ہے جو کسی ایک مرحلے کی تفصیلی جو ہے جو اس کے مداری جو ان کو فاس ہے ولقت خلق نل من امن سولالت امن تین سما جالنافتن فی قرار امتین سما خلق نلطفت علقتن فخلق نلقت مثبت فخلق نل مثبت اظام فقص الزام یہ تیسرے مرحلے کے چار جو ہیں درمیانی مراحل ہیں سمان شاہ نا ہو آخر پھر ہم نے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر یہ پہلے مراحل ہیں حیوان انسان کے ارتقا کے مراحل اور دوسرا آخری جو مرحلہ آیا ہے پھر کچھ اور ہی بنا دیا وہ صرف حیوان نہیں رہا سمان شاہ نہ آخر خلکن آخر تبارک احسن الخالقین پھر ہم نے اٹھایا ایک اور ہی تفلیق تخلیق پر اب وہ شے ہی کچھ اور بن گئی اس کی نوعیت ہی جدا ہو گئی اب وہ صرف حیوان نہیں رہا بلکہ اب اس کی حیثیت بدل گئی ہے اس پر انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اگلی میں تفصیل گفتگو ہوگی اس لیے کہ اب اس وقت ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے فارک اللہ علی ولا کم فرقرن عظیم و نفانی ویا کم ولایات و ذکر